الحمد اللہ علمی وصطلاط وصطلاح معلوم ابسلیم عماد اللہ محترم اور پیر اس بھائی اور مدنی چین کے ناظرین احکام قرآن سلسلے میں حاضر ہیں اس سلسلے کے اندر ہم قرآن مجید فقام حمید نے جو احکام دیے ہیں احکام میں سے ایک حکم کو لے کر اس پر گستخو کرتے ہیں پچھلا سلسلہ ہمارا تعریفی سلسلہ تھا اس کے اندر جس آیت مبارکہ پر گفتگو کی جانی تھی اس آیت مبارکہ پر ہم گفتگو نہیں کر سکے البتہ تھوڑا سا پانچ سات منٹ گفتگو ضرور کی تھی آج ہم اسی آیت مبارکہ کو کنٹینیو کریں گے اللہ تبارک قومی قومی حمد میں اشاء فرماتا اے ایمان والوں امام لا اللہ واللہ تعالیٰ پر اس کے رسول پر کتابیں پر اس کتاب پر جو ناول کی اپنے رسول پر والکتاب بالکتاب الزبل اور وہ کتابیں جو اس سے پہلے اپنے رسولوں پر ناول فرمائی اور میں فرب اللہ و ملال قطعی و قطب و رسول ہی ولی ملاخر اور جس نے کفر کیا اللہ تعالی کا ملائکہ کا اس کے کتب کا اس کے رسول کا ولیم الاخر آخرت کے دن کا فقت اللہ دلال ایسا شخص جو ہے وہ انتہائی بڑی گگراہی کے اندر ہے محترم محسرم ناگروں کا ساحت ملکان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے ایمان پر ثابت قدم نہ ہو کیونکہ امینوں کو امینوں فرمایا جانا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوبارہ ایمان لیا ایمان تو وہ رکھتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ایمان پر ثابت قدم رہو قرآن مجید سطح حمیب نے متعدد مقامات پر ایمان پر ثابت قدم رہنے کا جو حکم ہے وہ بیان کیا ہے ایمان پر ثابت قدم رہنا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے اللہ قبار بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے کہا یعنی ایمان لائے کہا رب اللہ تعالیٰ ہے سن اس ایمان پر استقامت پذیر رہے فلا فرض نل سن ایسے لوگ اپنی مراد کو پہنچے ایک کامیاب ہوئے انہیں نہ کوئی بریگ قیامت غم ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کا خوف ہوگا الائے اصحاب الجنہ یہ لوگ جو ہیں اہل جنت ہیں جنت میں ہمیشہ رہیں گے اس بات کی انہیں جزا دی گئی جو انہوں نے عمل کیا اور بھی کئی مقامات پر ایمان پر استقامت کی جو اہمیت ہے اس کا بیان کیا گیا ہے الملائکہ کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد استقامت پہ زیر رہے تو فرشتہ ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخاص غم نہ کرو حوف نہ کھاؤ وہ اب شروع اور جمت بلا شدہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے تمہیں ضرور ملے گی جو آیت مدارکہ ہم نے آج اپنے سلسلے میں شامل کی ہے اس آیت مدارکہ کے عنوانات کیا ہیں اوام تعہم نے آپ کو سامنے کہ ایمان جو ہے ایمان بر اہم چیز ہے اور ایمان پر استقامت پذیر رہنا بھی اہم چیز ہے ظاہر بات ہے جتنی اہمیت ایمان لانے کی ہے اتنی ہی اہمیت ایمان بچانے کی بھی ہے اگر کوئی شخص ایمان لے آتا ہے ایمان نہیں بچاتا تو وہ آتا ایمان برباد کر بیٹھے گا ایمان جو ہے وہ کس بنا پر برباد ہو سکتا ہے یہ ایک قابل ہو نقطہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ ایمان لے آئے تو اب ایمان جو ہے ضائع نہیں ہو سکتا بلکہ بہت سارے ایسے اسداب ہیں جن کی وجہ سے ایمان ضائع بھی ہو جاتا ہے جی ہاں اگر ہم اس باب کی طرح غور کریں جن سے ایمان ضائع ہو سکتا ہے ایک سبب ہے جہالت جہالت کی وجہ سے ایمان ضائع ہو سکتا ہے دوسرا سبب ہے برے اعمال کی نحص تیسرا سبب ہے تو لالچ یا نفاد چوتھا سبب ہے اماد اب جو پہلا سبب ہم نے بیان کیا تو جہالت ایک ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے ایمان ضائع ہو سکتا ہے اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جب بندہ ایمان لے آتا ہے تو جو ایمان کی ضروریات ہیں یعنی کہ ضروریات دنیا ہیں اب یہ ضروری ہے اس کے لیے کہ ان کا انکار نہ کرے یاد رہے کہ جب بندہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے طلبا کفر کہتا ہے یا اسلم خود کافر ہوتا ہے کفر کی تین وجوہات ہوتی ہیں یا تو یہ ہے کہ ضروریات دنیا میں سے کسی کا انکار کرتا ہے مثلا نماز کا انکار کر دے نماز ضروریات دنیا سے ثابت ہے یا تو وہ انکار کرتا ہے ضروریات دنیا کا اس لیے کفر لازم آتا ہے یا وہ استحضاء کرتا ہے مزاق اڑاتا ہے اس لیے کفر لازم آتا ہے یا استخاص کرتا ہے, ہے. اس یعنی ہلکا بنتا ہے تو یہ تین اسباب وہ ہیں جو کفر کے اسباب شمار کیے جاتے ہیں ضروریات دنیا سے انکار کرنا ضروریات دنیا میں سے کسی کا استفاق کرنا ضروریات دنیا میں سے کسی کا استحضہ اڑانا اب جسے معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ضروریات دنیا ہے کیا تو کوئی درد نہیں ہے کہ اس سے کس وقت کون سا برا فعل سرجد ہو جائے اور وہ ایک فیل کی وجہ سے ایک حرکت کی وجہ سے جہنم کی گہرائیوں میں گرتا چلا جائے اب اس کا تدارک یہی ہے کہ ضروریات و کی جو معلومات ہیں وہ حاصل کی جائے اس کی شریف القنزبی رحمت اللہ تعالی علیہ ضروریات دنیا کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کی تعریف میں جو ضروریات دین کا لفظ آیا ہے اس سے مراد وہ دینی باتیں ہیں جن کا دین سے ہونا ایسی قطعی یقین دہی سے ثابت ہو جس میں ذرہ برابر شبہ نہ ہو اور ان کا دینی بات ہونا ہر خاص عوام پر واضح ہو یعنی ہر خاص عام کو معلوم ہے خواص انراد علماء ہے علماء کو معلوم ہے اور عوام کو معلوم ہے اور عوام سے امراد یہاں پر اس بات میں یہ ہے وہ جو عالم نہیں مگر علماء کی صحبت میں رہتے ہیں اس بنا پر وہ دینی باتیں جن کا دینی ہونا سب کو معلوم ہے مگر ان کا ثبوت قطعی نہیں تو وہ ضروریات دین سے نہیں مثلا عذاب قبر اعمال کا وزن وہی وہ باتیں جن کا ثبوت تو قطعی ہے مگر ان کا دین سے ہونا عوام و خواص سب کو معلوم نہیں وہ بھی ضروریات دین میں شامل نہیں ہوں گی تو میرے محترم اور پیرستان بھائی کہ جو ضروریات الدین ہیں ایمان کی حفاظت کے لیے ان کا جاننا ان کا سیکھنا کس قدر ضروری ہے تو جہالت ایک ایسا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ کفر کا مرتقب ہو گیا کرتا ہے کفر کے بات پر ہم غور کرتے ہیں تو دوسرا سبب ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے اعمال کی محست بسا اوقات انسان اتنا زندہ ہو چکا ہوتا ہے اتنے برے قانون میں ملوث ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کے شہمت اعمال اس کی محستے بڑھتے بڑھتے اسے کفر کے گڑھوں میں دھکیل دیتی ہیں خود قومی وزیر فرقان حمید نے بلند بن بورا کا جو واقعہ ہے وہ بیان کیا ہے کہ وہ کس طرح امام سے لے کر کفر تک پہنچا ضرور وسط رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ابا کا واقعہ ہے آپ یحید کو دیکھ لیں یزید جو ہے اس کا کفر ہونا مختلف سی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا نقصت یہی ہے کہ یزید کے معاملے میں یعنی یزید کے ایمان کے معاملے میں سقوط کرنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ہے لیکن امام احمد بن حما رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا کفر ثابت ہے اور کفر کی وجہ کیا ہے کفر کی وجہ یہ نہیں کہ وہ شرابی تھا کفر کی وجہ یہ نہیں کہ اس نے ناز اللہ اہل کربلا کو شہید کیا یہ تمام وہ امال ہیں کہ جو بہت بڑے قبائل گناہ تھے بڑے بڑے قبائل گناہ کا مرتب ہوا یہاں تک کہ اس کی طرف کتابوں میں کچھ اشعار منسوب ہیں کچھ ایسے اشعار اس میں کہے کہ جس کے اندر کفر کا ارتقا پایا جاتا تھا اب ان اشعار کی طرف اس کی جو نسبت ہے اس میں علماء کو کلام ہے اس کی جو شہرت ہے وہ اتنی قوی نہیں ہے اس لیے امام اعظم ابو رضی اللہ عنہ ان اشعار کی بنیاد پر جو کفر کا معاملہ ہے اس کے تعلق سے سکوت فرماتے ہیں بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ امام اعظم عبداللہ تعالم کے اس کول کو لے کے اپنے من پسند تعویلات میں گھر لیتے ہیں کہ جناب امام اعظم کا موقف ہے سکوت کرنے کا لیا کو شاسک گینا کو امام اعظم کا موقع تھا سکوت کرنے کا یزید کو برا بلانا امام اعظم کا موقع تھا یزید کو کے مطابق سکوت کرنے کا اسے پلید گینا کہو یہ سب بڑی عجیب بات ہے امام اعظم عبداللہ تعالم کا جو موقف کرنے کا وہ اس اعتبار سے ہے کہ اس کا جو کفر ہے وہ ثابت ہے یا نہیں ہے لیکن یزید کا کا یزید کی برائیاں یزید کے قدیٰ گناہ یزید کا ظلم یزید کا ستم یزید کی حرکتیں ہر ایک خاص پر واضح ہے اور اس کا دفاع کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے اس کا دفاع وہی کرے گا کہ جس کے دل کے اندر کجی ہوگی بات یہ ہو رہی تھی کہ ایمان جو ہے وہ کیوں ضائع ہو جایا کرتا ہے تو اس پر میں نے ایک نکتہ عرض کیا اس کا ایک سبق یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ انسان اپنے شانت اعمال کی بنیاد پر جیسا کہ بعض طلباء نے لکھا کہ جو علماء سے درز رکھتے ہیں علماء سے درج رکھنا شخصی اعتبار سے اگر ہے تو یہ ایک گناہ کا کام ہے لیکن اس محصط کی وجہ سے ایمان پر ساتھ میں کا خوف رہتا ہے ایسے اشکاص کے لیے اور نے یہ بات بیان کی ایمان کیوں برباد ہو سکتا ہے اس کا ایک سبب بنتا ہے لالچ بعض اوقات انسان ایمان کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتا ہے ایمان کے مقابلے میں جو ہے وہ اپنی حرف کو ترجیح دیتا ہے اپنے مسادات کو ترجیح دیتا ہے پیشو جنہیں پچھلے ہفتے میں نے خبر پڑھی غیر مسلم ممالک کے تعلق سے کی کہ ایک گروہ تھا ڈیڑھ سو لوگوں کا انہوں نے اس ملک میں تنہا لینے کے لیے نسل مذہب اختیار کر لیا گرجا گھروں میں تنہا لے لی اور انجام پھر بھی یہ ہوا کہ اس ملک میں انہوں نے تنہی نہیں دی باہر نکال دیا نکلا ہمارے مت سے وہ وہاں کے پادریوں کو خط لکھتے رہے کہ ہم جو ہیں وہ آپ کا مذہب اختیار کر چکے ہیں ہمارا ساتھ دیجیے تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے لیے چندے کی بات ہے ایک بڑی تعجب کی بات ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے لیکن ایمان بڑی قیمتی چیز ہے اس کی حفاظت کا ذہن رکھنا ضروری ہے ایمان برباد ہونے کی ایک وجہ ہوتی ہے امان تکبر گھمنڈ ابو جہل کا جو کفر تھا اور اسلام لانے میں جو رکاوٹ تھی وہ رکاوٹ تھی اس کا امداد اس کا تکبر اس کا گھمنڈ وہ سمجھتا تھا میں اسلام لے کر آؤں میں ان کی باتیں میں سارے مزداد دیکھ رہا تھا اس کے سامنے حق واضح ہو چکا تھا لیکن انات کی وجہ سے اسلام اسے نصیب نہیں ہو سکا آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جب ان سے کوئی کلمہ کفر سرگرد ہو جاتا ہے انہیں سمجھایا جاتا ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے میاں کہاں سے اسلام لے آئے کون سی باتیں لے آئے ایسا نہیں ہوتا ایسے کوئی اسلام سے خارج نہیں ہوتا یہ باتوں کو چھوڑیے آپ یہ باتوں کو چھوڑیے بجائے اس کے کہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں اور غلطیوں میں سے سب سے بڑی غلطی تو کفر کا ارتقاب ہوا کرتی ہے لیکن کچھ بدنسیب لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا گنن جن کا تقبل جن کا انعد انہیں توبہ سے جو ہے روک رہا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اکل اتل سبھی متاثرمائے ابھی دیکھتے ہیں آج کی آتم وارکا میں ہم نے کون سے عنیات پر دستو کرنی ہے پھر اگلے نقطے کے طور چلتے ہیں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 ایمان لانے کے لیے جن جن باتوں کا اجمالی یا تفصیلی طور پر یقین و اقدار ضروری ہے ان کا بیان کیا گیا ہے نمبر چار ضروریاتی دین کے انکار سے کفر لازم آتا ہے اس بات کو بیان کیا گیا ہے نمبر پانچ کفر بڑی گمراہی اور ضلالت باعیدہ ہے اور اس سے کم بد مذہبی چھوٹی گمراہی ہے محترم ناظرین ہم نے پہلے نقطۂ پر پہ تو گفتگو کی کہ اہل ایمان کو ایمان پر استقامت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے اس آیت عمارتہ میں جہاں مسلمانوں کو ایمان پر استقامت کا حکوم ہے وہیں سارے عالم کے لوگوں کو ایمان لانے کی دعوت کا پہلو بھی موجود ہے بعض مفسرین کے نزدیک تو اس آیت کا اصل خطاب ہے ہی ان لوگوں کے لیے کہ جو مسلمان نہیں لیکن کبھی تفسیر یہی ہے کہ یہ آیت ودارتا مسلمانوں سے متعلق ہے مفتی احمد اللہ خان نے رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اس آیت و ادارتہ کی دس کے قریب تصویریں ہیں اگر ہم دوسرے پہلو کو لیتے ہیں کہ یہ آیت ودارتا مسلمانوں سے متعلق نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ بنے گا یعنی اس کا ترجمہ تجزیہ کریں گے کہ اے وہ لوگ جو ایمان کے دعوےدار ہوتے ہو کہ ہم جو ہے علیہ السلام کے دین پر ہیں اے وہ لوگ جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے کہ ہم علیہ السلام کے دین پر ہیں نہیں دین حق اسلام ہی ہے یعنی ان لوگوں نے تحریف کر دی اپنے مذہب کے اندر اور اکرم علی ساطیہ اسلام کی احمد کے بعد بقیہ جو ابھیان ہیں ان کی تعلیمات سچی تعلیمات اپنی جگہ پر لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لائے بغیر کس طرح ایمان مکمل ہو سکتا ہے یا پھر یہ خطاب منافقین سے ہے کہ وہ ایمان کے دعوے دار جو اپنی زبانوں سے ایمان لانے کا دعوی کرتے ہو لیکن تمہارے دل کے اندر ایمان نہیں ہے سب کے دل سے ایمان لے آئے لیکن یہ پہلو وہ تھا کہ جس کے تعلق سے کفار سے بھی خطاب کمانا اس آیت امیرکا میں موجود ہے لیکن وزا آیات کے اندر بڑے واضح الفاظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عال دنیا کو یعنی جتنی بھی انسانیت ہے جو خطاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسانوں سے ہوئے لیکن جماعت جو ہیں وہ بھی ظاہر بات ایمان کے مقلف ہیں تو دیگر آیات امارکہ کے اندر واضح الفاظ میں جا بجا ایمان کی اہمیت تمام ہی لوگوں کے لیے بیم کی گئی ہے ایک اور آیت امبارکہ میں شاد ہوتا ہے یازیح خلق حکم اے لوگوں ایمان لا اپنے رد پر جسمچ میں پیدا کیا ہے و اللہ قبلکتا اور جس نے تم سے پہلے کے جو لوگ کو پیدا کیا تاکہ تم نجات تا جو تیسرا نقطۂ ساہت و مبارکہ کے تعلق سے ہے وہ بڑے ہی سمجھنے کی چیز ہے اس ساہیت و مارکہ کو دور سے پہلے اصول کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم اشاد فرمایا امن دلیہ ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر یا رسول رسول پر غلق النزیح نزول علیہ وسول قرآن پات پر ول کتاب النزیح ام ضلع قبل اور جو سے پہلے کتب اتاری رہی ان پر ایمان لائے تو پہلے حصے کے اندر ایمان لانے کا کن کن چیزوں پر ایمان لانا ہے اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے اب آپ اس وقت دیکھیے پرانی مزید فطان حمید کا کہ اس وقت کے اندر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا سرکار علیہ صاف اسلام پر ایمان لانا قرآن پر ایمان لانا پچھلی کتب پر ایمان لانا اس کا تذکرہ کیا گیا ہے تو ایمان کے تعلق سے میں نے دو گفتگی کی ہے کہ ایمان ہوتا ہے ایک اجنالی ایمان لے آنا تو اجمالی ایمان کے دو معنی ہیں اجمالی ایمان کا ایک معنی یہ ہے کہ جس طرح یہ کہنا کہ ہم جتنے بھی اندیا اور رسول آئے تمام پر ایمان لاتے ہیں یہ ہے اجمالی ایمان پچھلے اندیا پر جو سہایق اور جو جو قطب اتاری گئی سب پر ایمان لاتے ہیں یہ ہے اجمالی ایمان تو یوں ان چیزوں کے متعلق اجمالی ایمان ہی ہے اور سرکار علیہ صلاح السلام کے متعلق متعین طور پر ایمان لانا ضروری ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کے بندے اور رستول ہیں اسی طریقے سے قرآن مدید فتح حمید کے متعلق متعین ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو ایمانیات کے اندر کچھ ہوتی چیزیں ہیں جو اجمال رکھتی ہیں اور معتبر ہیں کچھ وہ چیزیں ہیں جن پر تفصیلی ایمان لانا ضروری ہے اجمال کی اور تفصیل کی ایک تو ہے ایک تو یہ معنی جو میں نے آپ کو سامنا اس دیا اجمال اور تفصیل کا ایک اور معنیٰ بھی ہے اور علما کہتے ہیں کہ اجمالی ایمان کافی ہے اجمالی ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی نو مسلم ایمان لانا چاہتا ہے تو ہم اسے کلمہ شروع کراتے ہیں کہ بھائی پر اللہ الاحداللہ محمد رسول اللہ وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اب یہ شخص داخل ہو چکا ہے اگر ہم گستو کریں اسلام کی مدادیات کی جس کا تعلق عقیدے سے ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری سے بھی ماننا بھی ضروری ہے قیامت کو دن پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے عمیاء صادقین پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے کہ وہ سچے تھے برہد تھے ان پر جو صحافت اور کتب اتری ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے لیکن کیا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی واحدانیت سرکار علیہ السلام اور جو کچھ سرکار علیہ السلام پر نازل ہوا اسے جب سچا مان لیتا ہے تو اس کا یہ اجمالی ایمان ہوتا ہے تو ایمان لانے کے لیے اسلام میں داخل ہونے کے لیے اجمالی ایمان بھی کافی ہوتا ہے یہ ضروری ہے کہ ضروریات دین میں سے جو جو چیزیں شمار ہوتی ہیں ان کا انکار نہ کرے ہاں اب سیکھتا رہے ان چیزوں کو ان کا سیکھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ یہ نہ ہو کسی ضرورت دینی پر انکار کر بیٹھے اور دوبارہ اسلام سے نکل جائے تو اجمالی ایمان کافی ہے لیکن جو ایمان کے بقیہ اجزاء ہیں نو مسلم کے لیے ان کا جاننا اور جانتے رہنا سب سے اولیم فریضہ رہے گا اسی طریقے سے علماء نے یہ بحث بھی کی ہے کہ اجمالی ایمان کا ایک مانا یہ بنتا ہے کہ اللہ تبیرک و تعالیٰ کو حق جاننا اللہ تبیرک و تعالیٰ کو معبود جاننا یہ ایمان لانے کے لیے کافی ہے اور یہ اجنالی ایمان کہلاتا ہے لیکن دوسرا معنی یہ بھی بیان کیا اللہ نے کہ اب اپنی عقل فور ہو رہا فکر سے بھی کچھ اس بات کو مستعور کرتا رہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو ایک ہی جانتا ہوں اور اس کے لیے قائم مجیو فقان حمیب نے کئی مثالیں بیان فرمائی ہیں کہ اگر کوئی اور خدا ہوتا عالم مطلب کے مطلب کہ کوئی اور خدا وجود رکھتا تو یہ عالم جو ہے وہ باقی نہیں رہ سکتا تھا یہ عالم تباہ و برباد ہو جاتا خدا ایک ہی ہے اسی لیے عالم چل رہا ہے یہ ایک استدلال ہے کہ اس استدلال کے ذریعے ایک شخص جو اپنے اجنالی امان کو تفصیلی امان میں لے کر آ رہا ہے اس کا یقین مذہب بڑھ رہا ہے اب وہ لوگ چلتے ہیں اگلا مقبہ یہ بیان کیا گیا کہ یعنی پہلا جو حصہ تھا ساحت امریکہ کا اس میں ایمان لانے کا حکومت کے ان, ان چیزوں پر ایمان لاؤ اور یقینی طور پر یہاں ان تمام چیزوں کا تصرہ نہیں کیا ہے لیکن ان چیزوں کا تسکرہ کر دیا کہ اجمالی ایمان کے لیے ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے تو ساحت امریکہ کے دوسرے حصے کے اندر یہ بیان فرمایا جا رہا ہے جو کرے گا انکار کرے گا باللہ اللہ تعالیٰ, تعالیٰ کا پتی ہی ملائقہ چاہ وہ کتبی جو اللہ تعالیٰ نے قطب داس ان کا اللہ تعالیٰ کو بھیجے ہوئے رسولوں کا ولیم الآخر آخرت کے دن کا فقط اللہ دلال تو اگر یہ کفر کرے گا تو کفر کرنے کی وجہ سے اس کا ایمان برباد ہو جائے گا اور یہ شخص جو ہے اپنا ایمان برباد کر دیکھے گا آیت مبارکہ کا دوسرا حصہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ضروریات دین کی کیا اہمیت ہے اگر مجھے شروع میں بھی سنا کہ ضروریات دین کیا ہوتے ہیں اور ضروریات دنیا جو ہیں Uh, ان کی کیا اہمیت ہے تو اس آیت ادارک کا دوسرا حصہ ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دیکھیں اور کوئی شخص گزرا تو دنیا میں سے کسی کا انکار کر دیتا ہے اس کا ایمان برباد ہو جائے گا وہ ملائکہ کا انکار کرے وہ کتابوں کا انکار کرے وہ آخر قدم کا انکار کرے تو اس کا یہ انکار کرنا ایمان کی بربادی کا سبب بنتا ہے تو محترم کرام جو گفتگو ہم نے کے تعلق سے بیان کی ہے نکات وغیرہ ہم بیان کر رہے ہیں جو اگلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ گمراہی کیا ہوتی ہے قرآن مدید فقان حمید نے اس موقع پر فرمایا بل بلال بہیدہ بہت گہری گمراہی دے جائے گا تو گمراہی کی دراصل دو افسان ہوتی ہیں گمراہی ہوتی ہے کہ انسان اپنے ایسے عقائد اپنا لے کہ جن کا انجان کفر تو نہیں ہوتا لیکن وہ گمراہ کن عقائد ہوتے ہیں یا ایسے اعمال کا شکار ہو جائے اور ان اعمال کی ترویج و اشار شروع کر دے جن کا دین اسلام کی تعلقات سے کوئی تعلق نہ ہو تو ایسے شخص کو گمراہ گر کہا جاتا ہے اور گمراہ بھی ہوتا ہے گمراہ گر بھی ہوتا ہے تو اب معاملہ یہ ہوتا ہے گمراہی کی اس آیت و سے جو ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے وہ دو قسمیں گویاتیں ہیں ایک وہ گمراہی جو انتہائی گہری ہے جو کفر پر مشتمل ہوتی ہے اور دوسری وہ گمراہی جو قفر پر مشتمل نہیں ہوتی تو ہمارا جو حصہ ہے احکام قرآن اس سلسلے کو ہم سگنل فرائض لے کے چل رہے ہیں جو پہلا حصہ تھا مکمل ہوا اس پہلے استا میں جو آج کی آیت و اس کا ہم نے انتخاب کیا تھا اس میں کیا کیا نکات بیان ہوئے مرکزی طور پر اس کو ہم نے مختصر بیان کیا اب جو اگلا حصہ ہے وہ یہ ہے کچھ تفصیلی نکات سمجھتے ہیں اور تفصیلی نکاح سمجھنے کی اپنی ہی بات ہوتی ہے کہ ان کے سمجھنے سے جو روح قرآن ہیں وہ بڑی واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے تو آئیے چلتے ہیں آئے تھے کے تفصیلی نکات کی طرف نمن مزید سرکار امید کا اسلوب دیکھی آپ کہ فرمایا جا رہا ہے آمنوا آمنوا باللہ والکتاب اللہ مزولا علی رسوله ایمان لال اللہ تعالی پر اس کے رسولوں پر اور اس کتاب پر نزلہ اللہ رسولی جو کہ اللہ تعالی نے نازل فرمائی اپنے رسول پر تو دیکھیے قرآن مزید فتح نے حمید کے متعلق فرمایا نزلہ اور آگے فرمایا والکتاب غلق اللزی من قبل دیگر کتب کے لیے فرمایا انزلہ قرآن کے لیے نزلہ کہا دیگر کتب کے لیے ام لا کہا اور پین پاک کا جو معنی ہے ان کی وسعت دیکھیے کہ قرآن مجید کے معنی کے اندر کتنی وسط ہے عرما لکھتے ہیں کہ لز نزلہ یا تنزیل جو ہے وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں تدریجم نزول بیان کیا جانا مقصد ہو کیونکہ قرآن مجید فطان حمید یک بارگی میں نازل نہیں ہوا تدریجن نازل ہوا ہے اس لیے قرآن مجید فطان حمید کے نزول کا جب بھی تذکرہ ہوگا وہاں نزبلہ کا لفظ استعمال کیا جائے گا اس کے برعکس جو دیگر کی کتابیں ہیں اور صحائف ہیں وہ یک بارگی میں نازل ہوئے ہیں جی ہاں بہت سارے مفصرین اس بات کو واضح الفاظ میں لکھا کہ جو دیگر انبیاء پر ساحس نازل ہوئے یا کتب نازل ہوئیں وہ ایک بارگی میں نازل ہوئے اس لیے ان کتابوں کے لیے قرآن کا یہ سلوب ہے کہ جب ان کتابوں کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں لفظ ان بیان ہوتا ہے یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض انبیاء علیہ السلام پر صرف کتاب نازل ہوئی جیسا کہ جت عیسی روح اللہ علیہ نبی جن علیہ وسلاط السلام اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد الصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ پر صحیفے اور کتاب دونوں معزول ہوئی انبیاء پر نہ صحیف نازل ہوئے اور نہ ہی کتاب نازل ہوئی صحیح مبارکہ Uh, اس کا سرو دیکھیے کہا جا رہا ہے کہ اے اے ایمان ایمان پر ثابت قدم رہے اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا اللہ تعالی پر ایمان برقرار رہے اس کے رسولوں پر ایمان برقرار رہے کتاب پر اور مطلب قرآن پایا جو کس کی کتابیں معذل ہوئیں اس کے بعد لفظ واؤ سے کہا جا رہا ہے امین یا اگر ہم اس لفظ واؤ کو الگ نہ کریں تو مانا یہ بن جائے گا کہ ایمان لاؤ اس پر جو جس نے کفر کیا ایمان لال اس پر نے کفر کیا تو لفظ گاؤ کا تعلق پچھلے سے ہے یہ لفظ گاؤ کا تعلق اگلے سے ہے لفظ گاؤ بظاہر حرف عطف ہے آگے اور پچھلے کلام کو نیا میں کام کرتی ہے لیکن یہاں جو لفظ گاؤ ہے اگر اس کے سمجھ میں بھی کسی نے غلطی کی تو کتنا بڑا نقص اور کتنی بڑی خرابی لازم آ سکتی ہے اندازہ لگائیے قرآن مجید فقان حمید کہ ایک حرف کئی مانوی اگر تبدیلی ہوتی ہے تو اس سے مانا جو ہے وہ ایمان کے بغیر کفر کا بن جاتا ہے یا کفر کے بجائے ایمان کا بن جاتا ہے اسی طریقے سے آئے تو بارکا کے اندر جہاں یہ بیان ہو رہا ہے کہ جس نے انکار کیا چیزوں کا تو وہاں یہ بھی بات قبل ذکر ہے کہ جمع سیگو استعمال ہوئے نہ یقر بلّہ کے بعد اشار ہوتا ہے وہ ملائقتی ہوئی ملائکا پر کتب قطبی ہوئی کتابوں پر وہ رسولی ہوئی رسولوں پر یہ ملائکا جمع کا سیگا کتب جمع کا سیگا رسول جمع کا سیگا اس لیے بیان کیا ہے کہ ملائکہ میں سے کسی ایک کا بھی انکار کو ہوگا کتابوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کو ہوگا اور اندیا میں سے کسی ایک کا بھی انکار کو ہوگا اور علم نے اس کی بڑی اچھی ایک اور مثال بیان کی کہ کوئی شخص جو ہے اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے تو نماز توڑنے کے لیے ایک ہی سبب کا پایا کافی ہے لیکن نماز کی تکمیل کے لیے تمام شرائط تمام فرائض کا پایا جانا ضروری ہے تو سبق یہ ملا کہ ایمان باقی رہنے کے لیے تمام لوازمات کا پایا جانا ضروری ہے لیکن کفر کے لیے ضروریات و دنیا میں سے ایک چیز کا انکار کرنا بھی کافی ہوگا چلو کال بولتے اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد شعاد اب تعریف کر رہا احکام قرآن اس کا بہت نورانی روحانی سلسلہ ہے اللہ رب العظ و تعلیم عمل میں برکتیں طاع فرمائے اور ہمیں صحیح قرآن سیکھنے سمجھنے پڑھنے اور اس پر عمل کی توفیق عط فرمائے بے حساب افرت کی دعا فرما دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام بہت بہت شکریہ آپ کا ضائع فرمائی اگلے سلسلے بڑھتے ہیں ہمارا سلسلے اس کا یہ ہوگا کہ ہم نے گفتگو کی سب سے پہلے قرآن کا حکم دہان کیا کہ ایمان پر ثابت سبن رہنے کا قرآن پاک نے ہمیں ہم حکم دیا ہے اس کے حوالے سے ہم نے تفصیلی گفتگو کی اس کے بعد ہم نے اس آیت مبارکہ کچھ تفصیلی نکات پر مطلب گفتگو کی اب جو ایمان ہے جس کا حکم دیا ہے قرآن نے ہمیں جو احکام دیے ہیں آخر ان احکام میں کیا سلسفہ چھپا ہوا ہے حکمت کیا ہے تو ان حکمتوں پر بھی آخر میں ہم گفتگو کیا کریں گے تو آئیے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں ایمان لانے کا فلسفہ اور حکمت نمبر ایک ایمان کیوں ضروری ہے نمبر دو عقیدہ توحید کیا ایمان کے لیے کافی نہیں اور عقیدہ رسالت کو ایمان کے لیے کیوں ضروری قرار دیا گیا نمبر تین ایک ملحد اور زہریے کو کیسے قائل کیا جائے کہ توحید و رسالت پر ایمان ضروری ہے ایمان کیوں ضروری ہے یہ ایسی بحث نہیں کہ جس کی حکمتیں بیان کیے جائیں ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ اسلام کی جو احساس ہے جو بنیاد وہ ایمان ہی پر ہے ایک شخص جب عالمی قصر سے نکل کر عالمی اسلام میں آتا ہے تو ایمان و جو حد فاصل ہے دونوں جو ہے وہ عالموں کے درمیان فرق بیان کرتی ہے تو مسلمان کے لیے ایمان بلا شدہ بے حد ضروری ہے اور ایمان ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے سب سے قیمتی خزانہ ہے اسلام کی بنیاد اور اثاث ایمان ہی ہے جو دوسرا پہلو ہے یہاں جو زیر بحث بات لائی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ تحید کیوں کافی نہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا معشیت رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم حدادت کرتے ہیں وہ چاہتا تھا انبیاء علیہ السلام کو نہ بھیجتا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اس کی بہت سارے وجوہات بیان کی گئی علماء نے بہت سارے وجوہات بیان کی ہیں ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مندوں کے درمیان ایسے واسطے مقرر سرمائے ہیں یعنی امبیاء القائم علیہ السلام کے بھیجنے کے ذریعے ایک انسان کے لئے ممکن ہوا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام حاصل کر سکے حضرت مسا علیہ السلام ایک تو جلدی برداشت نہ کر پائے تھے کلی مل کا ستاد ملا ایک تو प्रवेश में कर पाए تھے گوہ شو کر گر گئے تھے نبی اثر ملیسیات اسلام کے قلب اتر پردمرت وہی نازل ہوئی جب تک کپاہٹ کا علم تھا اور آپ غم نلون غم بھی لونی مجھے کمبل میں اڑاؤ کمبل रहे थे یہ वही जो رہے تھے تو وہی جو ہے عام بندے کی سخت نہیں ہے کہ اس پر براہ راست نہیں نازل ہو اور براہ راست پر پیغام کا متحمل ہو سکے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اور اب یہ بحث کی حاجت نہیں ہے کہ انبیاء کا کیوں وجود ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے اب اس بحث کی حاجت کی, کی ضرورت ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص ہے کہ میں عقیدۂ توحید پر ہی ایمان لاؤں گا رسالت پر ایمان نہیں لاؤں گا ایسا ممکن نہیں ہے رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے تمام اندیا پر ایمان لانا ضروری ہے اور نبی اکرم علی سات پر ایمان لانا ضروری ہے اور آپ علیہ صلاح اسلام پر ایمان لانے کی وجہ سے اس بات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد کو غیر نبی نہیں آ سکتا تیسرا یہ تھا کہ یہ باتیں تو ایمان کی اہمیت جو ہے مسلمانوں کے لیے ہے لیکن ایک غیر مسلم جو ہے جو خاص طور پر ملہد ہے ایک ڈہریا ہے اسی کیسے قائل کیا جائے کہ امام ضروری ہوتا ہے تو میرے محتندر پیرسن بھائی سنگھ کے ناظرین قرآن وزیر فطان حمید کا جو اسلوب رہا ہے قوان پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحدانیت کے تعلق سے ایمان کے تعلق سے اسلام کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وجود کے تعلق سے جو دلائل بیان فرمائے ہیں وہ دلائل پڑے مختلف طرح کے ہیں کبھی نظام کائنات ذکر کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ دیکھو اس نظام کو اس کے اگر اس کا کوئی بنانے والا میں ہوتا ہے سامنے نہ ہوتا خالق نہ ہوتا تو کیسے وجود میں ہوتا کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تمہارے اپنے اندر نشانیاں موجود ہیں کبھی بہر کو بیان کیا جاتا ہے کبھی پہاڑوں کی مثال دی جاتی ہے کبھی کسی اور چیز کو بیان کیا جاتا ہے تو جو بطور دلیل کے تنوع شدہ موضوعات ہیں کہ کبھی نظام کائنات کے ذریعے دیال بیان کیے گئے تو کبھی پہاڑوں کے ذریعے بیان کیے گئے تو کبھی کوئی انسان اپنے اندر دیکھے اس کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں ان چیزوں سے جو وہ سمجھ پایا وہ یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ ہر انسان کو یعنی اگر ایسا انسان ہے جو دہریہ ہے جو مل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر امام نہیں رکھتا وہ دنیا کے کسی نہ کسی کسیم شعبے سے تو وابستہ ہوگا اگر وہ ڈاکٹر ہے طب اس کا شعبہ ہے اور شبۂ طب جو ہے اس کا موضوع ہوتا ہے بدن انسانی تو بدن انسانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ اگر وہ عقل سے غور و فکر کرے تو اس پر واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اگر کوئی فضف کا ماہر ہے تو جو فلکیات ہے فکر غور کرے اپنی عقل کا استعمال کرے وہ دلائل اسے بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود موجود ہے اگر کوئی جغرافیہ کا ماہر ہے تو وہ پھر جغرافیائی جو دلائل پرانے مدو القاند میں بیان کیے ہیں اس پر غور کرے اس پر واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالی موجود ہے اور ایسا ہوتا رہتا ہے جی ہوں ایسا ہوتا رہتا ہے جب لوگ غور کرتے ہیں تو ان کے سامنے اللہ تعالی کہ وجود کی حکامیت آتی ہے اور وہ ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایک ہی طور پر اللہ تعالیٰ موجود ہے ابھی حال ہی کے اندر ایک سی ایم ایم کے ویب پیج پر ایک رپورٹ شائع ہوئی ایک ڈاکٹر ہیں امریکہ کے اندر ایک ادارہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ادارہ ناستاس سے بڑا بجٹ رکھتا ہے اور اس ادارے کا جو ہیڈ ہے وہ ایک ٹیکنالوجی پہ کام کر رہا ہے چپ کا ادارہ ہے کہ انسان کا جو ڈی این اے ہے یہ ڈی این اے کوڈ پڑھے جا رہے ہیں ڈیکوڈ ہو رہے ہیں اور سائنسدان نے کافی حد تک یعنی سارے تو نہیں اور وہ قسم کے جو ہے نا خلیات انسان کے اندر اور وہ بڑی لینگویج ہے ڈی این اے تو یہ سمجھیے کہ تھوڑی بہت ڈی این اے کوڈ جو ہے پڑھ لیے ہیں اور ڈیکوڈ کر لیا ہے اور اس کے ذریعے وہ اپنے سائنسی عمل کو آگے بڑھا رہے ہیں تو جس کی تحقیق کے اندر جس شخص کی نگرانی کے اندر یہ درا چلتا ہے اور یہ کام آگے بڑھتا ہے جب اس شخص نے خود غور کیا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا نظام موجود ہے پوری ایک لینگویج موجود ہے باقاعدہ دو کی ترتیب ہے وہ پوری ایک لینگویج دریافت ہوئی ہے اور اس لینگویج کے اندر یہ معاملات ہیں کہ جناب یہ لینگویج پائی جائے گی اس کا تعلق چیز سے ہوگا یہ پائی جائے گی کہ اس کا تعلق سنا چیز کا ہوگا تو جو کونے پاک کا حکم تھا فری ہم حکم جو مطلب کہ غور کرنے کی دعوت دی گئی تھی تو تمہارے اندر نشانیاں موجود ہیں تو جب انسان نے اپنے اندر نشانیاں دیکھیں تو وہ اس ادارے کا سربراہ اتنا پر مجبور ہو گیا اس میں اس کا آرٹیکل ستاسی کہ میں اب خدا کے انکار کا قائل نہیں ہوں میں اس بات کا قائل ہو چکا ہوں کہ یہ جو عالم ہے یہ بغیر کسی کے بنائے نہیں چل سکتا اگرچہ اسلام سے نہیں لایا لیکن جو جو ایک دہریا اس کا عقیدہ تھا اب وہ نہیں رہا اور وہ اس بات کا قائل ہو گیا کہ اس نظام کا کوئی نہ کوئی چلانے والا موجود ہے اس جو آرٹیکل جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں اس کے تعلق سے ہم نے ڈاکٹر اشتیاق صاحب ہیں جو خود ایک سائنٹسٹ ہیں اور ڈی ایم ایکسپرٹ بھی ہیں ہم نے ان سے کہا کہ آپ اس آرٹیکل کو سیدھا جگہ نکاح ہمارے لیے بیان کریں اس آرٹیکل میں شخص نے کیا بیان کیا ہے آئیے وہ کلو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں جیو چاہوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ, تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا اس پر ہمیں کرنے کی چیز کلو دیکھیے کو چلانے والے اس کے خالق کے قائل نہیں تھے انہوں نے کائنات کا مطالعہ کیا سائنس کا مطالعہ کیا اور رفتہ رفتہ ان پر یہاں ہوئی کہ کائنات کا اتنا بہترین نظام کسی خالق کے چلانے کے بغیر چل نہیں سکتا گزشتہ صدی کے آخری شیر میں بالخصوص حیاتیاتی علوم میں بہت زیادہ ترقی ہوئی انسان کے جنون کی مکمل ترتیب معلوم کرنا یہ ایک ایسا بڑا پروجیکٹ تھا کہ جس کی تکمیل کے بعد بہت سارے نئے قوانین ملبت ہوئے ہیومن پروجیکٹ کو بیس ممالک کے تقریبا ایک سو پچاس اداروں اور ہزاروں سائنسدانوں کی مشترکہ کاوش سے پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکا اس ساری کوشش کی سربراہی پروفیسر ڈاکٹر فرانسس کولن نے کی پروفیسر فرانسس کولن اس دنیا کے سب سے بڑے اور حیاتی علوم کا جو تحقیقی ادارہ ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھا میری لینڈ یو ایس اے میں اس کے ڈائریکٹر جنرل ہیں انہوں نے اس کو ہیڈ کیا اور اس کی تکمیل سے پہلے اور اس کے مطالعہ سے پہلے وہ خود لکھتے ہیں کہ وہ وجود عباع تعالی کے اور خالق کے وجود کے قائل نہیں تھے لیکن ان کا کہنا ہے کہ اس پروجیکٹ کی تکمیل کے ساتھ ساتھ میرے ذہن کے بہت سارے نئے گوشے وا ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنی ابتدائی تعلیم میں فزیکل کیمسٹری کا سٹوڈنٹ تھا تو میں نے ہمیشہ یہی سوچا کہ میتھمیٹکس فزکس کیمسٹری بایولوجی ان کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے یہ کچھ قوانین ہیں کچھ رابطے ہیں جن کی ہر چیز پابند ہے اور ان سے ماورا کوئی ایسی قدرت نہیں ہے جو ان قواعد و قوانین کو بناتی ہے یا ان کے مطابق اس کائنات کو چلاتی ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ ڈی ایم اے انسانی ڈی ایم اے کی ترتیب معلوم کرنے کے بعد میرا ذہن بہت زیادہ تبدیل ہوا میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ میتھمیٹکس ہمیشہ کیوں کام کرتی ہے کائنات میں مختلف فزیکل کانسٹینٹس اتنی باریکی کے ساتھ کس طرح روب عمل ہیں جو زندگی کے پچیدہ مظہر کو ممکن بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ کائنات کی ہر چیز ذابطے کی پابند ہے مختلف قوتیں ہیں کشش شکل ہیں مختلف ایٹمی ضرورات ہیں الیکٹران ہیں پروٹان ہیں ہر ایک کی آپس میں کشش ہے ہر چیز اپنے ایک مخصوص مدار میں گردش کر رہی ہے یہ ہزار ہا قوانین جن کی آپس میں ایک ترتیب ہے ایک ایک ہے یہ سارے کس طرح عمل کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہ سارے چیزیں کسی حادثے کا نتیجہ ہے تو حادثے سے اتنے اہم ترین قوانین خود بخود کیسے وجہ ہوگی ڈاکٹر فرانسس کولم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ان ضابطوں کو ان قوانین کو کوئی بنانے والا نہ ہو اور یہ سارے ضابطے خود بہت بن گئے ہوں اور خود بخود اس طرح سے روب عمل ہوں کہ ایک طرح کے ذریعے اگر کائنات میں ارب حارت دفع ہیں تو کسی کا ایک معمولی سا وزن بھی مختلف نہیں ہے جس کشش کے ساتھ وہ ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں وہ کائنات کے ہر گوشے میں ایک جیسی ہے وہ کہتے ہیں کہ کائنات کو اس طرح باسیت مجموعی دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے بغیر کوئی اشارہ کار نہیں ہے کہ کائنات کا ایک خالق ہے جو کائنات کا حاکم بھی ہے اور اس کائنات کو چلا بھی رہا ہے اب اگر کوئی انسان کوئی وجود بھاری تعالی کا اور خالق کے وجود کا انکار کرتا ہے تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب یہ زندگی کا آغاز ہوا ہے تو ہم عام طور پر تو یہی دیکھتے ہیں اور کائنات کا تو یہی اصول ہے کہ چیزیں زندہ ہے کچھ وقت گزارنے کے بعد وہ مر جاتی ہیں مرنے کے بعد ان کے ذرات ڈس انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں اور وہ اکو سسٹم کا حصہ بن جاتی ہے وہ انیشل کیا ایسا ہوا کہ یہ پورا نظام ریورس ہوا موت سے زندگی کی طرف سفر ہوا وہ بے جان چیزیں وہ مٹی کے رات وہ پانی وہ ساری بنیادی انسان کے عناصر جن میں کاربن ہے فاسفورس ہے سلفر ہے نائٹروجن ہے آکسیجن ہے آئرن ہے زنک ہے یہ چیزیں یہ زراعت جن سے انسان کا وجود بنا ہوا ہے اور یہ بالکل بکھری ہوئی ضرورات ہے تو آخر کون سی ایسی طاقت تھی جنہوں نے ان کو ایک ایسی ریفائنڈ ترتیب دی اور ان کو زندگی جیسے ایک انتہائی ڈفیک مظہر میں ڈال دیا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وجود باری تعالیٰ کا انکار کر دیا جائے تو پھر انساپی کا ریورس کیسے ہوا یہ بہترتی ضرورت اتنی بڑی ترتیب میں کس طرح جڑ اور ان کے جننے سے زندگی کا ایک پیچیدہ منظر کس طرح کا یہ وہ سوالات ہیں کہ اگر انسان ان پر غور کرتا ہے تو وہ یقیناً وجود باری تعالیٰ کا قائل ہوتا ہے ڈاکٹر فرانسس کولن نے جو بھی تحقیقات کی ہیں ڈی این اے کا سٹرکچر معلوم کیا اس پورے انسوشن کو ہیڈ کیا وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ پہلے ایتھیسٹ تھے یعنی وجود باری تعالیٰ کے قائل نہیں تھے ان کا ایک مضمون بھی سی ایم این پہ موجود ہے کہ وائی دیسٹ بلیو ان گاڈ ڈاکٹر فرانسس کولن کہتے ہیں کہ جو چیزیں اس تحقیق کے نتیجے میں سامنے آئی ہیں ان کے بعد جو سوال پیدا ہوتے ہیں ان سوالوں کا جواب وجود باری تعالی کے اقرار کے علاوہ ممکن نہیں ہے